وسلم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں قربانی کے ایام سے ہم ابھی گزر چکے ہیں اور اس عید میں عموماً ہر جگہ لوگوں کی ایک ہی فکر دکھائی دیتی ہے اور وہ ہے قربانی اور دنیا بھر کے مسلمان جانور کی قربانی اس عید میں دیتے ہیں اور سب مل کے گوشت کھاتے ہیں بلکہ ان دنوں میں اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے گھر میں آئے اور غلطی سے فریج کھول کے دیکھے تو گھبرا جائے ساری دنیا میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور جیسے ہی عید کی نماز ہوتی ہے قربانی کی طرف دوڑتے ہیں چاہے وہ حج میں ہو چاہے وہ یہاں ہو چاہے دنیا کے کسی اور ملک میں ہو جہاں بھی مسلمان ہیں جانور کی قربانی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کرتے ہیں اور یہ کہ مسلمان یا اسلام جانوروں کے بارے میں اچھا نہیں ہے اسلام میں جانور پر ظلم ہے مسلمانوں میں جانوروں پر ظلم کا مزاج پایا جاتا ہے خون بہاتے ہیں جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کی چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں ایک عام تصویر جو بنی ہے وہ یہ کہ مسلمان جانوروں پر بے رحم ہے اسلام جانوروں کے سلسلے میں بے رحمی کی تعلیم مسلمانوں کو دیتا ہے بے زبان جانوروں کو مسلمان ظلم ذبا کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں تو یہ جو تصویر مسلمانوں کی ہے اس سلسلے میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ واقعی اسلام میں جانوروں کے بارے میں تعلیم ہے یا نہیں اور کیا اسلام صرف یہی سکھاتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو اور کھا جاؤ اور کچھ نہیں کیا اسلام میں جانور کے بارے میں کوئی تعلیم ہے یا نہیں تو آج کی اس مجلس میں اسی تعلق سے کچھ باتیں ہم قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اسلام میں جانوروں کے بارے میں کیا تعلیم ہے سب سے پہلی چیز اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے جو کوئی جاندار زمین میں ہے دا جاندار جانور والرن یا کوئی رو بجانا کوئی پرندہ ہو جو اپنے دونوں پروں یا بازوں سے ہوا میں اڑتا ہے اللہ عمل امسالو تو ان کی امتیں ہیں جماعتیں ہیں تمہاری کا ان کی بھی ہر ایک ایک امت ہے پرندے ہیں زمین میں چلنے والے چوپائے ہیں رینگنے والے جانور ہیں سمندر کی مچھلیاں ہیں ان کی امتیں ہیں ان کی جماعتیں ان کے گروہ ہیں نہ پر رق نہ فلکتا ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے یعنی اللہ محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے کہ کتنی قسم کے جاندار زمین میں ہیں کتنے ہوا میں اڑنے والے ہیں اور ان کی کتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے تم نا الربی مختر اور پھر وہ ایک نہ ایک دن یعنی قیامت کے دن اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے قرآن کی اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کتنے قسم کے جاندار زمین میں ہیں کتنے ہوا میں اڑنے والے ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی سپیشیز یا جتنے بھی جاندار ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ امم کو تمہاری طرح ان کی بھی امتیں چاہے پرندے ہو چاہے جانور تمہاری جیسی امت ہے ویسے ان کی بھی امتیں جماعتیں قومیں دیں گے اور ہم نے کتاب میں ہر چیز لکھ چھوڑی ہے تم الا رب میں پھر قیامت کے دن وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے علماء نے کہا کہ قیامت کے دن انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی جمع کیے جائیں گے وہ عید الخوش اللہ نے کہا کہ جب جنگلی جانور تک جمع کیے جائیں گے اور حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا تھا تو قیامت کے دن اس کو بھی اس کا بدلہ دلایا جائے گا یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جانور مٹی بنا دیے جائیں گے لیکن انسانوں کو باقی رکھا جائے گا وقال کا سریالیہ سنی کن تو تو کافر کہے گا کہ کاش آج میں مٹی ہو جاتا ہے تو جاندار سب مٹی ہو جائیں گے پیساب کے بعد بدلے کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا لیکن انسان انسان باقی رہیں گے یا تو جنت یا ہے یا تو جان تو اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں چاہے زمین پر چلنے والے ہوں یا آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں ان کی امتیں ہیں تمہاری طرح اور ہمارے ہاں کتاب میں سب لکھا ہوا ہے ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کے اعتبار سے سب کو جمع کیا جائے گا اور اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا تو جانوروں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ چوپاوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے جو ایسے جانور ہیں جن کو مسلمان کھاتے پیتے ہیں ان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ النبی رقم الانعام لی تھر کب من ہ من کلو میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے انعام پیدا کیے انعام ان جانوروں کو کہتے ہیں جو چوپائے ہیں گائے بیل بکری وغیرہ جتنے جانور ہوتے ہیں تو یہ انعام میں آتے ہیں اور شیر وغیرہ انعام میں نہیں آتے ہیں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کو انعام میں نہیں کہا جاتا ان کو یعنی وہ وحشی ہیں تو اللہ البی جاگ القم الام لی تر کب امن اللہ نے یہ انعام کیوں پیدا کیے یہ پالتو جانور یہ چوپائے کیوں پیدا کیے نمبر ایک تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تاکہ تم ان میں سے کھاؤ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض پر بعض کو تم کھاؤ تو جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ سب پہ سواری نہیں ہو سکتی ہے بکری پہ آپ سوار ہو سکتے ہیں نہیں بکری پہ سواری نہیں ہوتی ہے اور کبھی میں سے نہیں کھایا جاتا ہے جیسے شہری گدھے ہوتے ہیں ان پہ سواری تو ہو سکتی ہے لیکن ان کو کھانا جائز نہیں ہے ہاں ویشی گدھا اس کو کھا سکتے ہیں لیکن شہری گدھا نہیں کھا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ہانڈیاں الٹ دی گئیں خیبر کے موقع پر تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ انعام تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض میں سے تم سواری ان پر کرو اور کے تم گوشت بھی کھاتے ہو تو سواری کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے یہ ان کا بیسک استعمال ہے آدمی کہے گا آج تو بائک اور کار اور بہت کچھ ہے آج سے پچھلے دور میں آپ دیکھیں گے کہ سواری کے لیے اور کچھ ذریعہ نہیں تھا گھوڑے اونٹ اور اسی طرح سے گدھے سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے تو ایک بہت قیم کی ذریعہ ان کے لیے تھا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے اگر وہ نہ ہوتے تو لوگ پیدل کتنا چل سکتے تھے تو اللہ نے سواری کے لیے ان کو پیدا کیا اور اسی طرح سے اللہ نے دوسرا نفع ان کے اندر رکھا ہے کہ وہ اگر ان کو ذبح کیا جائے ان کا گوشت کئی گھروں کے لیے کھانا بن جاتا ہے ایک بکری بھی آپ ذبح کرتے ہیں تو ایک گھر نہیں بلکہ کئی گھر پر گزارا کر سکتے ہیں کئی لوگوں کے کھانے میں وہ ہے اور اس کو اللہ نے کھانے لائق بنا ہے تو کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھئی آپ لوگ جانور کا گوشت کیوں کھاتے ہم کہیں بھئی ہمارے پاس کوئی سائنٹفک ریزن تو فی الوقت نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اصل ریزن ہمارے پاس ہے اللہ نے ہمارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا کہ ہم اس کا گوشت کھائیں اس کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے اگر اللہ حلال نہیں کرتا تو ہم کھا سکتے نہیں فائدہ ہے نقصان ہے وہ سب بات کی بات ہے کس نے ہمارے لیے حلال کیا اللہ نے ہم کیوں کھاتے ہیں اللہ نے ہم کو بلکھاؤ, وہ رکھا ہو کھا رہے ہم تو اللہ تعالی نے اس کو ہمارے لیے حلال کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے اور بھی منافع ان میں رکھے ہیں مثلا اللہ تعالی سورہ المؤمنون میں فرماتا ہے وہ ان لکھن فلانام <الْعِبْرَة> تمہارے لیے چوپایوں میں بہت عبرت ہے عبرت نصیحت اس میں غور و فکر کر کے انسان اپنے لیے سبق لے سکتا ہے وہ انام تمہارے لیے چوپال میں بہت عبرت ہے بہت سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے کیا ہے نسخی کم مم بوتونی ہلکو پی ہنا پیو کتی تین بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے اور آگے بھی ہے نسخی مما پی بو ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے ہم تم کو پلاتے ہیں کیا ہوتا ہے دودھ گائے ہے بکری ہے اونٹنی ہے اس کا دودھ ہوتا ہے تو ان کے پیٹ میں جو دودھ ہوتا ہے وہ ہم تم کو پلاتے ہیں دودھ کی غذا آج بھی آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے کیلشیم اور اس طرح کی جو بھی اس میں فائدے ہیں آسانی سے ہزم ہونے والی غذا اور اس میں اتنی قوت بہت آسان ملنے والی اور فائدہ مند दूध دودھ ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں دودھ رکھا تھا کہ تم سے اس کا دودھ حاصل کرو الاقی ہا مناف کسی اور اس میں تمہارے لیے اور بہت سے فائدے ہیں امین ہاتھ کو لوگ اور ان میں سے تم گوشت بھی کھاتے ہو اب یہاں پر اللہ نے کہا ولاقی ہاں منافع کسیورہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں کیا فائدے ہیں جب اس کا چمڑا کام آتا ہے اس کے کھر کام آتے ہیں اس کے دانت کام آتے ہیں اس کے سین کام آتے ہیں اس کے بال کام آتے ہیں ان کا اون کام آتا ہے ایک جانور ہے لیکن اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ نہیں ہوتا ان کی ہڈیاں کام آتی ہیں تو جانور مر بھی جائے تو اس کی اس کے جسم کے کئی اعضا ہیں جو بہت استعمال میں آتے ہیں مردار کا چمڑا استعمال کرنا حرام نہیں ہے لوگ بکری لے کر گسیٹتے ہوئے جا رہے تھے مردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کاش کہ تم اس کے چمڑے کا فائدہ اٹھا لیتے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی تو مردہ ہے آپ نے کہا اس کا گوشت حرام ہے اس کا چمڑا نہیں اگر بکری مری بھی ہے تو اس کا چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ حلال ہے تو یہاں پر چمڑا کھانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ بنانے کے لیے اور آج, آج دیکھیں گے آپ چمڑے کی جو انڈسٹری ہے کتنا بڑا فائدہ اس میں ہے جوتے بیلٹ اور اسی طرح سے جیکٹ اور نہ جانے کتنی گاڑیوں کی سیٹیں اور کتنے فائدے اس کے چمڑے میں ہیں اور اسی طرح سے اس کے سینگ اور اس کی بہت ساری چیزیں جو استعمال میں آتی ہیں ان کا بہت سارا فائدہ اس کے دانت ہیں اس کی ہڈیاں ہیں ہڈیوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے آپ ٹوت پیسٹ میں دیکھیے ہڈیاں استعمال ہوتی کیا اور بھی کئی چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں ہم کو نہیں معلوم لیکن معلوم کریں گے تو معلوم ہوگا کتنا استعمال میں آتا ہے اگر بند کر دیا جائے اس کو استعمال کرنا لوگوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی اللہ نے فرمایا والا تُم منا پی اور کتی اس میں تمہارے بہت سے فائدے ہیں او ما تھا اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو یعنی ان کا گوشت کھاتے ہو جانور کا گوشت آپ دیکھیے کتنے کتنا پروٹین اس میں ہوتا ہے آپ وہی شروع کر دیں گے لمبا لمبی بات ہو جائے گی گوشت بہت زیادہ اس میں قوت اور غذائیت ہوتی ہے وہ ایلئی وہ ایل اور ان چوپایوں پر اور اسی طرح سے کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو زمین پہ تم کو سفر کرنے کے لیے کیا ہے چوپائے ہیں اس زمانے میں کیا تھا فراری تھی نہیں آج سے سو ہزار سال پہلے کیا تھا پانچ سال پہلے کیا تھا لوگ سواری کرتے تھے جانوروں کے اوپر اور زمین پر جانور پر سواری ہوتی تھی اور پانی میں کشتیوں پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی اور زمین دونوں کے لیے ذریعہ بتایا کہ زمین میں تمہارے لیے جانور ہیں اور پانی میں تمہارے لیے کشتیاں ہیں وائلن ہاں وائلن پل اور ان پر یعنی ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم تم کو اٹھایا جاتا ہے تم کو لے جایا جاتا ہے یعنی تم سواری کرتے ہو اس پر تو چوپاوں میں آپ دیکھیں گے دودھ ان کے چمڑے ان کی ہڈی ان کے سینگ ان کے کھر اور ان کے بال اور اون اور اسی طرح سے ان کا گوشت اور سواری یہ سارے منافع اللہ رب العالمین نے رکھے ہمارے پاس ان جانوروں سے فائدہ اٹھانا یہ سارے قسم کے فائدے اٹھانے کے لیے قرآن سے دلیل ہے کہ ہمارے اسلام میں ہم کو بتایا گیا ہے ہم اپنے دل سے نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ہم کو بتایا تمہارے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے اور اس میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ اللہ نے تمہارے کتنے فوائد ان میں رکھے ہیں یہ اللہ نے کیا ہے تمہارے لیے اللہ کی اجازت سے تم ان کو استعمال کرتے ہو آئیے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا کہ ہم جانور کا گوشت کھائیں جانوروں کو کھلائیں بھی جہاں ہم جانوروں کو کھاتے ہیں وہاں ان کو کھلانا بھی ہے آئیے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں جانوروں کے ساتھ سلوک کی کیا کیا صورتیں پائی جاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں بن ابن مالک ان سے روایت ہے اور ارابی کہتے ہیں کہ وہ کا ابن اب قطع ابو قطع کے بیٹے کے نکاح میں وہ تھی یعنی ابو قطع ان کے سسر ہوئے ان اب قطا دس بت لہو وبو اب قطع میں آئے تو انہوں نے ان کے لیے پانی رکھا وضو کے لیے بت لہو وبو ان وبو کے پانی کو کہتے ہیں جب وہ زبر سے ہوتا ہے یہ جو لفظ ہے یہ فتحہ کے ساتھ میں جب یہ بمہ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جو ہم وضو کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے زبر کے ساتھ ہم اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک بلی آئی بت مین اس برتن میں سے جو وضو کا پانی ہے اس میں سے پینے لگی شری بت آبی نے کیا کیا؟ ابو قطع نے برتن کو تھوڑا جھکایا اس کے لیے اور بلی اچھے سے اس میں سے پینے لگی ہے الی حضرت ابو قتادہ نے دیکھا کہ میں دیکھ رہی ہوں یہ کیا کر رہے ہیں آپ ازو کا پانی ہے بلی کو پلا رہے ہیں تو دیکھ رہی ہیں غور سے تو انہوں نے دیکھا دیکھ رہی کہا اتعجبین نہ جب نہ کہا اے میری بتی جی تم کو تعجب ہوتا ہے تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے وضو کا پانی جانوروں کو پلا رہا ہوں بلی کو فقلت نام کہا ہاں کو تعجب ہو رہا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیس بی نجس کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے آپ نے فرمایا ناپاک نہیں ہے توافا تمہارے گھروں میں جیسے غلام آتے جاتے ہیں ویسے یہ بلی ہے تمہاری گھر کی ممبر ہے یہ کیا ہے تواف کا مطلب ہوتا ہے بار بار اسی پر سے طواف گھومنا تو پا پا کا مطلب آنا پایا تو آپ کے معنی ہوتا ہے آنا پہنچنا گھومنا چکر کاٹنا چکر لگانا وزٹ کرنا تو جیسے تمہارے غلام گھر میں آتے ہیں جاتے ہیں ویسے یہ بلی ہے یہ تمہارے گھر کا کیا ہے ممبر ہے یہ نجس نہیں ہے اگر یہ برتن میں منہ ڈال دے تو ناپاپ نہیں ہوتا ہے تو صحابی نے کیا کیا بلی کو بھگا دیا نہیں بلکہ کیا کیا اس کے لیے اپنا برتن جھکا دیا اس میں اور کون سا برتن ہے وہ اس میں وزو کا پانی ہے تو اس میں وہ برتن جھکا دیا کہ جانور کو پینے دیں پی رہی ہیں نا پینے دو اس کو پیاس لگی اس کو پینے دو یہ نہیں کہ اس کو بھگا دیا تو یہ صحابہ ہیں لیکن صحابہ نے ایسا کیوں کیا جو لوگ دوسرے کا ہمارے پہلے پانی پیے گا جنگ کرتے تھے کئی سالوں تک انہوں نے بلیوں کو کیسے پانی پلایا کس کے بولنے کی وجہ سے کہا کہ تم کو تعجب ہو رہا ہے ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ نجر نہیں ہے اور یہ تمہارے گھر میں آنے جانے والی بلیاں ہیں یہ آنے جانے والے لوگوں کی طرح ہیں کوئی مثلا نہیں ان کو پلا سکتے ہیں تو صحابہ میں یہ چیز آئی کیوں اسلام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت جانور جانور کرنے والے اگر ان کا دودھ بلی پینے لگے پینے دیں گے لو پیو نہیں پیئیں نہیں پینے دیں گے اس میں دوسری چیز جانوروں کے حقوق سے متعلق اسلام میں یہ ہے کہ ہر چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں سوال ہوگا ہے وحب ابن پہ کہتے ہیں ان ابن عمر انبن راعی غنم فی مکان قبیح عبد البن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ اپنی بکریوں کو وہ ایسی جگہ میں چرا رہا ہے جو اچھی نہیں ہے خراب جگہ ہے بکریوں کے اعتبار سے کھانے کے اعتبار سے وہ قدرا ابن عُمَرَ لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی دوسری جگہ تھی انہوں نے دیکھی تھی کہ دوسری جگہ بہت اچھی ہے وہاں گھاس اور کھانے کے لیے اچھی غذا ہے لیکن یہ جو چرواہ جس زمین میں چرا رہا ہے بکریوں کو وہ اچھی نہیں ہے وہ بکریوں کے لیے مفید نہیں وہاں چارا اچھا نہیں ملے گا ان کو فقال ابن عمر وَيحَكَ يَا حَوْلْهَا ابن عمر نے کیا کہا ارے برا ہو تیرا اے بکری چرانے والے ہا اس کو یہاں سے دوسری جگہ لے جا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلائنتی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہر چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں سوال ہوگا یہ صرف میٹافوریکل نہیں ہے یہ صرف تمثیلی جملہ نہیں ہے کہ ہر سرپرست سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ اصلاً بکریوں کے بارے میں اصلاً چرواہے کے بارے میں بھی ہے اور پھر اس کے بعد ہر ذمہ دار کے بارے میں جس کے ماتحت لوگ ہیں کہا کہ اس کو اچھی جگہ لے جا چرواہے سے بھی کوئی آدمی دھیان دیتا ہے اس پر لے گیا بکریاں ہیں کھائیں پیے مریں جو بھی کریں بھائی میری تنخواہ ان کو مل جائے نہیں کہا کہ قیامت کے دن ان بکریوں کو تو نے صحیح جگہ میں چرایا کہ نہیں چرایا قیامت کے دن اللہ یہ بھی تج سے پوچھے گا ان بکریوں کے ساتھ ت نے کیسا سلوک کیا جن کو تو چرا رہا ہے ہر چرواہے سے پوچھا جائے گا صحابہ اتنے حساب تھے اتنے زیادہ سینسیٹیو اس معاملے میں تھے کہ ایک چرواہا بکری کو صحیح جگہ نہیں چرا تھا برا ہو تیرا اللہ کے بندے جا ادھر چرا اس کو یہاں چراتا ہے جگہ صحیح نہیں اس کے اس کو وہاں بھیجا وہاں جا کے چرا جانوروں کے بارے میں بھی صحابہ اتنا خیال رکھتے تھے اس کو امام احمد نے اپنی مستب میں روایت کیا بھی حدیث اس کی صنعت حسن ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں جانوروں کی تکلیف کا احساس اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان کو جانور کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور یہ اچھی چیز ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے جانور ہے اس کی تکلیف کا کیا بلکہ ایک انسان کو جانور کی تکلیف کا بھی احساس ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعمیر فرماتے ہیں الن رسول اللہ صلی اللہ علیہ مقال بے نارج الم شیب طریقین علیہ العطش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا یمشی جا رہا تھا بطریق راستے میں اشتدیال ہر آش الش پیاس اس کو بہت پیاس لگی ہے پوا جدی اور اس کو ایک کنواں ملا فنزل غلطی اس میں نیچے اترا پشا اس نے پانی پیا ثم نکارا پھر باہر نکلا پیاس لگی کنواں ملا کنویں میں اترا پانی پیا پی کے باپ واپس باہر فا, فا يلحر باہر جب نکلا تو دیکھا کہ کے باہر کتا ہے جو زبان باہر نکالے يلحر. اسے کتا زبان باہر نکالتا ہے اور ہانپتا ہے یہ اکل سرا منل اتنا پیاسا تھا وہ کتا کہ کنویں کے باہر جو کیچڑ تھا اسی میں زبان چلا رہا تھا کل رجل وہ آدمی اکیلا ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں اور اس زمانے واٹس اپ فیس بک کچھ بھی نہیں ٹویٹر کچھ نہیں وہاں پہ اس آدمی نے اپنے, آپ اپنے جی میں سوچا لقد بلغ من متل بلغ اس نے دل میں سوچا یہ جو کتا ہے اس کو پیاس سے وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی آپ دیکھیے اس کی سوچ کیا ہے اس, اس نے بیچارا کتا ہے مجھ کو پیاس لگی تھی کتنی تکلیف ہو رہی تھی اس کو بھی پیاس لگی ہے وہی تکلیف آج اس وقت اس کو بھی ہو رہی جو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی کیا کیا اس نے واپس سے کنویں میں گیا فمن اخ اب خود پی کے آنا بہت ایزی ہے لانا اس کے لیے ڈیلیوری بہت مشکل ہے تو گیا اس نے کیا کہ اپنے چمڑے کا موزہ اتارا اور اس موزے میں پانی کنویں کا بھرا اور باہر آیا تم امسا کہ دانتوں میں اس کو اوپر آنا ہے اس کو بھائی موزہ اتار کے پانی لیا اب ایک ہاتھ سے کیسا اوپر آئے گا گرا تو گیا یہ بھی گیا اور پانی بھی گیا تو اس نے کیا, کیا دانتوں میں اس کو پکڑا اپنے پاؤں کا موزا اور اوپر پکڑ کے کسی طرح سے آیا اور اس کتے کو اس نے پانی پلایا فشکر اللہ فشکر اللہ لہو فغفر اللہ فغ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو بہت سراہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی قالو یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول او انافل بہا امی اجرا اللہ کے رسول جانوروں میں بھی ہم کو ثواب ملے گا یعنی انسان کے ساتھ ہمدردی انسان پر احسان وہ تو سمجھ میں آتا ہے جانوروں پر احسان کرنے پر بھی سواب ملتا ہے کہا ہر تر جگر والے جاندار پر احسان کرنے میں ثواب پر اجر ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے دبا لیا ہے آپ یہاں پر غور کریں کہ ایک انسان کی اللہ نے کیوں مغفرت کی اس نے ایک جانور کے ساتھ سلوک کیا جانور کون سا ہے ایسا جانور ہے کہ عام طور سے آدمی اس کو جھڑکتا ہے اور اگر کسی کو گالی دینا ہے بہت زلیل کرنا ہے تو کیا نام دیتا کتا آپ دیکھیے کو بھی جلیل کرنا ہے آدمی اس کا نام دیتا ہے لیکن اس جانور کے ساتھ میں جو سماج میں عموماً عزت نہیں پاتا ہے اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ میڈیا نہیں ہے اس آدمی نے اکیلے نے دل میں کیا سوچا وہ کیا دائیا ہے کیا موٹیو ہے کیا اس کا خیال ہے جس کی بنیاد پر اس نے کام کیا اس نے سوچا اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جو مجھ کو ہو رہی تھی اس نے اس جانور کی تکلیف کو اپنی تکلیف کے ساتھ جوڑا کہ مجھ کو تکلیف ہوتی ہے کتنا خراب لگتا ہے اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جانور کی تکلیف کے احساس کے تحت کیا ہوا عمل اللہ کو بہت پسند رہا ہے وہ جانور کوئی بادشاہ کا جانور نہیں تھا وہ کوئی بہت بڑا فیمس کتا نہیں تھا ایسا ہے کچھ بھی نہیں ایک مام جس کو وہ پہچانتا بھی نہیں تھا نہ اس کا اپنا جانور تھا لیکن ایک ایسا جانور جس سے نہ جان نہ پہچان اس آدمی نے اس پر احسان کیا جبکہ اس کو کچھ ملنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا کیوں ہمدردی کی بنیاد پر ہے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے اس کے بعد صاحبہ نے کیا جانور پر ہر سر جگر یعنی جو جس میں ابھی دھڑکن باتی ہے جو جی رہا ہے اس کے اوپر تم احسان کرو گے تم کو اجر ملے گا کس نے تعلیم دی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگ بوڑھے اینیمل رائٹس آج بھی اسپین میں کیا ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ دیکھیے آج بھی وہ سینگ والتا ہے لال کپڑا اس کو دکھاتے ہیں وہ بھاگتے آتا ہے اس کے ساتھ پھر اس کو بھال برچیاں کیا کیا نہیں کرتے آپ اتنا تماشا ہوتا ہے اسلام میں حرام ہی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے منع نہیں کر سکتے آپ اس کو جانور کو آپ مار رہے برچیاں مارے اس کی جسم میں گز رہا ہے اور اگر بہت زیادہ سرکش ہو جائے آپ کو پہلے اس کو غصہ دلائیں اور غصہ دلانے کے بعد اب آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ اس کو شوٹ بھی کرتے ہیں آج بھی چلتا ہے پڑھے لکھے زمانے میں آج بھی بل فائٹ اور نہ جانے کی طرح مرغے چوہے کتے بلی سب کی فائٹ چلتی اسلام ہے اسلام بھی جائز نہیں تو اسلام میں آج سے ہزار سال پہلے انسانوں کو تعلیم دی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے جانور سے احسان کا سلوک کرنا مرد کے بارے میں آپ نے دیکھا آئیے دیکھتے ہیں عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او فر علی مطیم موم س ایک عورت جو بری عورت تھی کردار اور اخلاق کے اعتبار سے ایک غلط عورت تھی مرکل ایک کنویں کے پاس سے عورت گزری اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو زبان پیاس سے اس کی باہر نکلی ہوئی ہے اور ہانپ رہا ہے کالا قید آکش آپ نے فرمایا ایسا حال تھا اس کتے کا کہ گویا کے پیاس سے مر جائے گا فنز آت افواہ اوسک اب اس عورت نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور اس کو اپنے یعنی دوپٹے سے باندھا اپنے خمار سے اس کو باندھا فنز آیت لہو مینل ماں اور کن میں سے ڈال کے ڈول کی طرح ڈال کے پانی اس کو نکالا اور اس اس جانور کو اس کتے کو پلایا فنز آت لہول اس سے پانی نکالا لیا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے اس عورت کی مفرت کر دی عورت کیسی ہے بری بدکار لیکن اس نے سلوک اس کے ساتھ کیا ایک اجنبی کتے کے ساتھ میں کیا کیا بہت بڑا کام کیا دو لاکھ ایک ملین خرچ کیے اس کے اوپر نہیں بس ایک کنویں میں اس کو پیاس لگی تھی کنویں سے پانی نکالا اس کو دیا بس اللہ تعالیٰ نے اتنے عمل کی بنیاد پر اس کے بدکار ہونے کے باوجود بھی اس کی مفرت کرتی ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک بندے کی نیکی اللہ کو اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کبیرا گناہوں کی بھی مفرت کر دیتا ہے کیونکہ حدیث میں کیا ہے عورت کہتی تھی بدکار عورت تھی کبیرا گناہ کی مرتکب تھی فواہشہ عورت تھی لیکن اس کی اس نیکی اور کسی انسان کے ساتھ بھی نہیں کیا اس نے ایک جانور کے ساتھ اس نے احسان کیا لیکن اللہ کے نزدیک وہ نیکی اتنی قیمتی قرار پائی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی سرے سے مففرت کر دی اس کے سارے گناہ معاف کر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نیکیاں اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوتی ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں انسان کی مففرت کر دیتا ہے چاہے قبیرہ گناہ اس کیوں اللہ رب العالمین ہے اور وہ بڑا صحیح ہے اس کے ہاں کمی نہیں ہے تو بعض اوقات سزیرہ کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ کی بھی مففرت ہو جاتی ہے تو اس حدیث سے جس کو امام الباری مسلم نے روایت کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جانور کے ساتھ سلوک کیوں بتا رہے کس نے بتایا ہم کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بتلا رہے ہیں یوں ہی بس سن اور خوش ہو جاؤ نہیں بلکہ آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جانور کے ساتھ سلوک کرنے سے ایک برے انسان کی بھی مففرت ہو جاتی ہے تو آپ یہ ترغیب کیوں دے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا مزاج یہ بنے کہ وہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتے جیسے جانور کے ساتھ میں بھی احسان کا سلوک مسلمانوں کو سکھایا اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھنا اپنی اور اس کی تکلیف کو جوڑ کے دیکھنا بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ مجھ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی ہو رہی ہے تو اپنے پر اس کو قیافت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سکھائی مسلمانوں کو سکھائی جانوروں کو کھلانا اس کی اس کا کیا ثواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں میں مسلم یا او یزرع اور جو بھی مسلمان کوئی پیڑ لگاتا ہے یا کوئی کھیتی بوتا ہے سے جو بھی پیر پرندہ یا انسان یا کوئی جانور اس پیڑ پر سے یا کھیتی میں سے جو بھی کھاتا ہے اللہ تعالی ہر کھانے کے بدلے میں اس کو صدقہ دیتا ہے سوچیں ایک آدمی एक पेड़ लगा दे चाहे वो फल वाला हो या बेफल वाला हो भाई परिंदे आते हैं उसके फूल वगैरह भी खा लेते हैं तो पेड़ के ऊपर परिंदे आते हैं अब और खेती वगैरह में से कोई रास्ते से चलते चलते उठा के खा लिया उसमें से कुछ तोड़ के ले लिया या कोई पेड़ है उसमें पत्थर मार के उसके साय के नीचे लेटा थोड़ी देर देखा अच्छा यहाँ पे तो खाने की भी चीजे है पत्थर मार के खा लिया नो परमिशन कुछ पूछा नहीं अपने तौर पर उसने खाया اس نے صرف پیڑ لگا دیا تاکہ لوگ, لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اب جتنے سیزن آئیں گے یہ تو مر گیا سوچئے یہ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد ہر موسم میں اس کا پھل آئے گا اور پرندے ہمیشہ دن رات اس پر آتے رہیں گے اور اس میں سے کھاتے رہیں گے جب جب پرندہ اس میں سے کھائے گا اس کو صدقہ ملتا رہے گا اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جانوروں کے کھانے میں بھی صدقہ ہے جب ایک انسان کو بغیر قصد کے ہر مرتبہ تھوڑی نہ نیت کر رہا وہ لگاتے وہ نیت کر لیا اس نے ہر مرتبہ کھانے پر اس کو ثواب مل رہا ہے تو کھلانے پر کتنا ثواب ملتا ہوگا خود سے کھلانے پر کتنا ثواب ملے گا تو حدیث اور اسلام ہم کو یہ بتا رہے ہے بخار مسلم کی حدیث ہے یہ بتا رہا ہے اسلام ہم کو کہ جانوروں کو کھلانے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے انسان کو کھلا دیکھیے کس کے اب کبھی کبھی مخلوقات ایک ساتھ آ جاتی ہیں اس کا مطلب ایکول وہ نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا جیسے مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ نمازی کے آگے سے حائز یعنی عورت چلی جائے جو اس کی عمر ہو چکی ہے حیض والی یعنی حیض کی عمر کی عورت یا اسی طرح سے اس کے سامنے سے ہاں گدھا چلا جائے کتا چلا جائے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اب بعض لوگوں کو برا لگتا ہے رضی اللہ عنہ کو برا لگا کہا کہ تم نے تو ہم کو اور کتے کے برابر کر دیا حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ ابھی صحیح ہے لیکن کچھ چیزوں کا ساتھ میں مذکور ہونا ان کو برابر نہیں کر دیتا ہے کچھ چیزوں کا ساتھ میں مذکور ہونا ان کو برابر نہیں کرتا آپ سے پوچھا آپ کے گھر میں کون کون ہے کہا کہ بیوی ہے بچے ہیں اور ہماری بلی بھی ہے تو کیا آپ بلی اور بیوی برابر ہو گئے یا بچے بلی برابر ہو گئے نہیں آپ گھر کے افراد کو بعض اواف بتا سکتے ہیں اس طرح سے یا مان لیجیے آپ کہیں کہ آپ کے گھر میں کون ہے آپ کہیں کہ بیوی ہیں، بچے ہیں اور ایک نوکر ہے تو بیوی نوکر ہو گئی آپ کی یا بچے نوکر ہو گئے آپ کے تو الگ الگ اس طرح سے اگر تذکرہ یعنی ایک ساتھ کئی چیزوں کا ہے تو وہ اکول نہیں ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پر ہے کہ اس میں سے کوئی پرندہ انسان یا جانور گائے تو اب انسان کیا جانور ہو گیا انسان جانور کی لسٹ میں آ رہا ہے پرندوں کی لسٹ میں آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ایک ساتھ کچھ چیزیں مذکور ہوں ایکول اسٹارٹس کی ہو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان سب کو کھلانے میں کیا ہے صدقے کا ثواب ہے تو جانور کو کھلانا بھی سب کا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں جانور کو تکلیف دینے کے بارے میں کیا تو آپ نے پہلے دیکھا نمبر ایک جانور پر احسان جانور کو کھلانا اب آئیے دیکھتے ہیں جانور کو تکلیف دینا اس بارے میں اسلام میں کیا ہے نمبر ایک جانور کو آپ گالی بھی نہیں دے سکتے آپ دیکھیے یعنی آپ کو یہ کیا بات ہوئی بھائی یعنی انسان کو گالی نہیں دینا سمجھ میں آتا اس کو برا نہیں بولنا اس پہ لعنت نہیں کرنا سمجھ میں آتا ہے جانور کے لیے بھی کیا یعنی مان ہانے کا کیس ہو سکتا ہے عزت کا معاملہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی ایک عزت ہے اس پر بھی لانت نہیں کرنا چاہیے اسلام میں جانور کو گالی دینا منائے طور سے وہ جانور جو مفید ہوں مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے فرمایا لا تسبدیک مرغے کو گالی دو. کیوں اس لیے کہ نماز کے لیے تم کو جگاتا ہے مرغا کیا کرتا ہے آج تو آپ کے پاس الارم جس کو بند کر کے پھر سے آپ سو جاتے ہیں لیکن مرغے کو بند کر سکتے آپ بند نہیں کر سکتے وہ جب چلاتا رہے گا تو لا لات پچھلے زمانے میں کیا ذریعہ تھا مرغا برابر اپنے وقت میں آواز دیتا تھا اور سب لوگ جاگتے تھے لا لاتسبدی مرغے کو گالی مت دو اس کو برا مت کہو اس کو لانت مت کرو انفلا اس لیے کہ تم کو کیا کرتا ہے نماز کے لیے اٹھاتا ہے اس کو تم کو نماز کے لیے جگاتا ہے اس کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے ایک اور ذمت بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ محسن کو برا نہیں کہنا چاہیے ایک انسان ایک جانور ہے آپ پر احسان کر رہا ہے آپ کے کام آتا ہے اور آپ بدلے میں اس کو گالی دیتے ہو تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو اصول اسلام کا ہے ہر جگہ الحسان الحسان بھلائی کا بدلہ کیا ہونا چاہیے بھلائی وہ تمہارے لیے تم کو جگا رہا ہے نماز کے لیے اور تم اس کو گالی دے رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ تم کو کیا کرنا چاہیے اس کو گالی نہیں دینا چاہیے تو جا اور اس طرح کی کئی اور روایتیں بھی ہیں کہ ایک جانور سواری کو ایک عورت نے لانت کی تو کہا اتر جاؤ مت سوار ہو اس کے اوپر کیوں کہا کہ اس پہ لانت کی ہے نا اب چھوڑ دو اس کو لانت بھی کرتی اور سوار بھی ہوتی اس کے اوپر تو اس طرح سے جو ہے جانور پر لانت کرنا اس کو گالی دینا اسلام میں منع ہے نہیں کر سکتے ہیں آپ سوچیے کہ ممبا اولا ایک انسان کو گالی دینا برا ہوگا خاص طور سے مسلمان کا اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا سباب المسلمی سیباب مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے نمبر دو جانور کو کھانا نہ دینا وہ جانور جو آپ کا ہے آپ کی ماتحتی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں عذاب کی حقدار بنی کس کی وجہ سے بلی کی وجہ سے وہ عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی اس کی مفرت ہوئی اور یہ عورت بلی کی وجہ سے عذاب کی حقدار بنی کیوں کیسے حتا ما اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا یا اس کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی فدخلت النار. تو اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی کال فکال ولم آپ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے لا انت اقیامتی اللہ تعالی نے کہا اللہ خوب جاننے والا ہے اللہ نے کیا فرمایا لا انتمتی ہا تو نے جب اس کو قید کیا تو نے جب بلی کو بند کیا تو نہ تو نے اس کو کھلایا نہ اس کو پلایا والا انتی ارسلتیہا فاکلت من خشاش الارض نہ تو نے اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ اپنی غزہ خود زمین کے جانور کیڑے مکوڑے کھا کے اپنی غزہ خود تلاش کر لے اس کے لئے بھی نہیں چھوڑا اس کو یعنی تو نے اگر قید کیا اس کو تو اس کو خود کھانا دیتی اور نہیں تو اس کو کھلا چھوڑتی وہ اپنی غذا خود تلاش کرتی تو تو نے نہ اس کو کھلا چھوڑا نہ قید کر کے اس کی غذا اس کو دی یہاں تک کہ قید میں وہ بھوک سے کیا ہو گئی مر گئی تو بلی کے قتل کی وجہ سے وہ عورت کہاں گئی جہنم میں جانور کو مارنا بھی آپ دیکھیں بلی کو اس کی غذا نہیں دی کہاں گئی عورت جہنم میں وہ کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے جہان میں نہیں گئی شر کرتی تھی نماز نہیں پڑتی تھی یا فلاں گناہ کرتی تھی نہیں بلکہ یہاں پہ کیا کہا دلط سی ہنار اس گناہ کی وجہ سے بلی کی وجہ سے وہ جہاں میں گئی معلوم کہ ایک جانور کو ستانے سے ایک انسان جہاں بن سکتا ہے کتنا سیریس معاملہ ہے کہ جانور کو ستانے سے ایک انسان جہنم میں جا سکتا ہے سے بات معلوم ہوتی کہ جانور کو قید کرنا پینا چاہیے گنا نہیں ہے مان لیجیے اگر آپ باندھ کے رکھتے ہیں دلی کو یا کسی جانور کو یہ خود क्यों نہیں ہے کیوں؟ حدیث میں کیا ہے اگر تک قید کیا تھا تو کھانا پینا دینا چاہیے تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر تاکہ کھانا پینا دے تو کوئی प्रॉब्लम نہیں تھا لیکن تھی قید کیا اور کھانا بھی نہیں دیا یہاں تک کیوں مر گئی تو قید کرنے کی وجہ سے جانا میں گئی नहीं۔ قید کر کے کھانا پینا نہیں دینے کی وجہ سے بلی مر گئی اس وجہ سے جہنم میں گئی تو جانور کا مار ڈالنا بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے برا ہے اور وہ عورت اس کی وجہ سے کہاں گئی میں اس حدیث کو امام ال... آ... البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آئیے آ... آگے آپ دیکھ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا جانور کے ساتھ نشانہ بازی کرنا جانور کو استعمال کرنا بعض بچے ہوتے ہیں وہ جانور باندھ سے بجلی کو باندھتے ہیں اور اس کو گسیٹ سے لے جاتے ہیں بعض ہوتے ہیں جو یعنی چوہوں کو جو ہے باندھ کے ڈرتے ہیں باغ بچے باغ بہت زیادہ سائیکو پیپ قسم کے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہاں جانور کو باندھتے ہیں پٹک پٹک کے مار مار کے اس کو یہ اچھی علامت نہیں ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر بچہ ایسا کر رہا ہے گڈ سائن ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپ کو بچے کو لے کر تو کیونکہ بعد میں وہ انسانوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ ایک جاندار کی تکلیف سے ایک انسان انجوائے کرے یہ اچھی چیز نہیں ہے تو جانور پر نشانے بازی کے بارے میں اسلام میں کیا ہے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ ان ابن سعید ابن سعید کتابیں ہیں یہ ان کے ہاں گئے غلام بنی یحباً اور ان کے جو بچے تھے وہاں پہ لڑکے وہ کیا کر رہے تھے بنی میں سے جو لڑکے تھے انہوں نے ایک مرغے کو باندھا اور یار اس پر تیر چلا کے اپنا نشانہ یہ کر رہے تھے ابن عمر حتا ہل ابن عمر گئے اور اس مرغی کو انہوں نے جو باندھ کے رکھا تھا لوگوں نے نوجوانوں نے کو کھولا اور اس کو چھوڑ دیا ثم اقبل غلامی وبالغلام ہوں اور انہوں نے وہ جو لڑکا تھا جو ایسا کر رہا تھا کو پکڑ کے لے کے گئے کس کے پاس اس کا جو باپ یا جو بھی گھر کا بڑا تھا ان کے پاس گئے فقال پکارا اس جرو غلامہ هذا ربیل للقتل کا اپنے لڑکے کو ڈانٹو کہ یہ اس پرندے کو یا مرغی کو یہ کیا کرتا ہے باندھ کے اس کو تیر اس کے اوپر چلاتا ہے نچانے بازی کرتا ہے اس, اس کو مار ڈالتا ہے فَإنی وسلم ای ای او للقتل. اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے اس چیز سے منع کیا کہ کسی جاندار کو یا کسی اور کو اس طرح سے قید کر کے باندھ کے اس پر تیر اندازی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے اس سے کیا کیا ہے بنا کیا ہے نہ جاندار کو نہ انسان کو کہ کوئی جو ہے پچھلے زمانے میں رومن ہاں اکھاڑے میں ہوتا تھا اس طرح سے کسی کو باندھتے ہیں اس کو تیر مارتے بچ کے بھاگ کو بچنے کی کوشش کر اس کو تیر مار رہے ہیں سب لوگ تو یہ طریقہ صحیح نہیں جانور ہے اس کو اس طرح سے باندھ کے اس کو تیر مار رہے ہیں دیکھیں کس کا نشانہ لگے گا مرغی ہے اڑ رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے اور اس کو جس کا تیر لگے گا اس کو سو روپیہ ملے گا یہ اسلام میں حرام ہے اسلام میں جائز نہیں ہے تو جانور کو اس طرح سے یعنی باندھ کے اس کو اس کا شکار کرنا اس پر اپنا نشانہ کی پریکٹس کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے سعید میں جبیر تابعی ہیں کہتے ہیں مرا ابن عمرہ بفتیان من قریش ابن عمر رضی اللہ قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزرے قد نسبوا طیرن وهم ایک پرندے کو باندھ کے رکھا تھا اور اس پر تیر چلا رہے تھے وقد جعلوا لصاحب كل من اور انہوں نے کیا طے کیا تھا ہمارا جو تیر بھی چوکے گا اور تمہارا کس کا اس پرندے کے مالک کا تو اس طرح کا جو ہے ان کی شرط یا چیلنج یا جو بھی ہاں جو بھی انہوں نے بنایا تھا کیا کیا تھا ہمارا جو بھی تیر چوکے گا وہ تمہارا تم لے سکتے ہو پل امراؤ ابن تھا فرق جیسے جیسے نوجوانوں نے دیکھا ابن عمر آ رہے ہیں تو سب بھاگے وہاں پہ وکال ابن عمر من پہ آیا وہاں آ کے ابن عمر رکے اور یہ کس نے کیا لن هذا۔ اللہ کی لانت ہو اس پر جس نے یہ کیا ہے کیوں انسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی چیز جس میں روح ہوتی ہے اس کو اس طرح سے نشانہ بنانے والے پر لعنت کی ہے ایک جاندار ہے آپ اس کو باندھ کے اس کے اوپر تیر اندازی کرتے ہو اس پر تیر چلاتے ہو اس کو آپ اس طرح سے کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے لعنت کی ہے تو اس حدیث سے بات یہ مسلم کی روایت ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے لیکن صحابہ کیوں سخت تھے یہ وہی قوم تھی جو اونٹ کو کھڑا کر کے سفر میں ہوتے تھے تو آپ ذبا تو نہیں کر سکتے تو اونٹ میں سے گوشت نکال کے خود پکا کے کھاتے تھے زندہ جانور اس کا گوشت ٹکڑا نکالے پھر پکا کے کھاتے تھے ایسے لوگ تھے آپ سوچیں لیکن جب اسلام آیا تو جانور کا وہ اتنا خیال رکھنے لگے کہ یعنی آپ آگے روایتیں دیکھیے ذرا سی تکلیف جانور کو نہیں دیتے تھے اور دوسرے اگر تکلیف دیتے تھے تو ان کو برا لگتا تھا اور ڈانٹتے تھے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اسلام ہے اسی طرح سے جانور کو تکلیف دینے میں یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ کام لیا جائے جیس میں اس میں طاقت نہیں ہے یہ کوئی سوچتا نہیں ہے خاص طور سے جو اناج ڈالنے والے گاؤں سے دیکھے آتے ہیں گاؤں کے شہر والے جو آپ دیکھیں کتنا, کتنا بوجھ اس پر لاتے ہیں اور وہ بیل کیسے ہوتے ہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں وَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ من الْأَنصَارِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں داخت ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک اونٹ پلند نارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما را نبی صلی اللہ علیہ وزرفنا جب اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے آواز آواز جانور کی اپنی, اپنی, اپنی, اپنی آواز ہوتی ہے تواز کی ہے اور وذرفت اس اونٹ کی آنکھوں میں سے آنسو نکلا ہے فٹنیس دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں فطا صلی اللہ علیہ وسلم فمسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے جو ہے سر اس طرح سے ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ چپ ہو گیا فقالمر بحد الجمن آپ نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے کون مالک ہے اس لمن کس کا اونٹ ہے ایک نوجوان انصاری صحابی دوڑے دوڑے آئے فقال علی رسول اللہ اللہ کے رسول لی میرا یہ آپ نے کہا یہ جو جانور ہیں جو اللہ نے تمہاری ماتحتی میں دیے ہیں تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو یہ جو جانور اللہ نے تمہاری ماتہتی میں دی تمہارا کیا کمال ہے یہ تمہارے تا اتنا بڑا اونٹ ہے اگر تمہارے پیچھے لگے تو کیا ہوگا تمہارا حل اونٹ کی طاقت کہاں اور تیری طاقت کہاں اونٹ اگر بڑھ جائے تو کنٹرول میں آتا ہے کھوپڑی پکڑتا ہے سیدھا اونٹ بہت خطرناک ہوتا ہے اونٹ تو یہ تمہارے تابے اللہ نے کیا ہے تم اللہ سے ان کے معاملے میں ڈرتے نہیں ہو فن ہو شکا اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے فن ان کا تجے او یہ شکایت کر رہا ہے تمہاری دو باتیں کیا تم اس کو بھوکا رکھتے ہو وہ تب اس کو تھکا دیتے ہو بہت بھگاتے ہو اس کو بہت کام لیتے ہو تو یہ میرے پاس کیا کر رہا ہے تمہاری شکایت کر رہا ہے تو آپ دیکھیے جاندار بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جس کو نہیں سمجھتا ہے وہ خود جانور ہے جانور سے بھی گرتا ہے جاندار کو بھی احساس ہوتا ہے آپ دیکھیے بلی سے اس کا بچہ چھین لیجیے آپ کو معلوم پڑے گا بلی کو کتنا احساس ہوتا ہے جانور ہے اس کو احساس ہوتا ہے تو کسی جانور کو آپ تکلیف دیں گے اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس میں جان ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے کہا یہ کہ اونٹ میرے پاس شکایت کر رہا تھا تمہاری کیا تم اس کو بھوکا رکھتے اور اس کو اس سے بہت کام لیتے ہیں معلوم ہوا کہ جانور سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ آپ نے ڈانٹا صاحبی کو اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ کام اسے اس نہیں لینا چاہیے اس کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے جانور کو تکلیف دینے میں یہ بھی ہے کہ جانور کے کان اس کی ناک یا اس طرح سے کوئی حصہ اس کے جسم کا کاٹ کر اس کو بدنما بنایا جائے اس کو کہتے ہیں مطلع کرنا پرانے زمانے میں جنگوں میں جانور تو چھوڑی انسان کا مسئلہ کیا جاتا تھا جب دشمن کسی کو قتل کرتا تھا اس کا کان کاٹتا تھا اس کی ناک کاٹتا تھا اس کی جو ہے زبان اور ہونٹ ہوٹ کاٹ لیتا تھا تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اسلام نے اس کو حرام کر دیا پہلے جنگوں میں ایسا ہوتا تھا اور اس کو مانا جاتا تھا کہ میں غالب آیا اس کے اوپر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کا کہتے ہیں مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على علیہسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا وہ کب شمبن اور وہ لوگ ایک بکری کو اس کو بانگ کر اس پر تیر اندازی کر رہے تھے وہ کر دارک آپ کو یہ بہت برا لگا وقال لا جانوروں کا مسئلہ مت کرو جانوروں کا مسئلہ مت کرو اس کو امام النصی نے روایت کیا ہے کہ جانور کو تیر مارنا اس کے جسم کے حصے کاٹنا یا اس طرح سے اس کو زندہ جانور کو ستانا کہ اسلام میں جائز نہیں ہے اس کا مطلع کرنا اس کے چہرے کو بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے اس کو اسلام میں منع کیا گیا ہے یہ نسع کی روایت کا صحیح روایت ہے تو جانور کا مسئلہ بھی منع ہے اسی طرح سے حدیث میں بخاری مسلم کی روایت ہے جس کو نسی نے بھی روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ محمد صلاح بالحیوان لن اللہ, اللہ کی لانت ہو کس پر من مثل بالحیوان جو جاندار کا مسلح کرے مصطلح جو ہے اس کے منہ میں سے کوئی حصہ جو ہے اس کا کاٹنا تو یہ یہ مسلح اس کو کہتے ہیں تو یہ جائز اسلام میں نہیں ہے نہ انسان نہ جانور پہلے زمانے میں کسی کو اگر قیدی کو یا کسی کو بھی پکڑتے تھے دشمن وہ ہوتا اور اس کے مارنے کا ارادہ کرتے تو ہاتھ کاٹا پھر پاؤں کاٹا پھر اس کے بعد اس کے کان کاٹا اس طرح سے کر کے اس کو تڑپا تڑپا کے مارتے تھے یہ بہت ہی وحشیانہ طریقہ ہے اسلام نے اس کو حرام کیا ہے کہ اگر جنگ میں کسی کو قتل کرتے ہیں تو ایک ساتھ قتل کرنا تھی اس کو تڑپا تڑپا کے قتل کرنا جائز نہیں ہے اسلام نے رکھا ہے اس کو اسلام نے اس کو طے کیا ہے ورنہ پہلے جنگی قانون کوئی قانون تھا نہیں جانور کے منہ پر داغ دینا یہ بھی اسلام میں بنا ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ قد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا اور قد کدب سیما فی وجہی اس کے چہرے پر داغ دیے ہوئے تھے لعن اللہ آپ نے کہا اللہ کی اس پر جس نے اس کو اس کے چہرے پر داغ دیا ہے اس کو امام السنگ نے ریواج کیا اور ابوداود کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا اما انی قدل انتمن وسمال فی کیا تم کو یہ بات نہیں پہنچی کہ میں نے لانت کی ہے ہر اس انسان پر جو جانور کے منہ پر اس کے چہرے پر داغ دیتا ہے او وہ برابا جی یا اس کے منہ پر مارتا ہے صاحب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ جانور کے چہرے پر داغ دینا یہ بھی جائز نہیں اور جانور کے منہ پر مارنا جانور کے منہ پر بھی مارنا جائز نہیں ہے آپ بتائیے آج ایسے دور میں ہم ہیں کہ انسان کے منہ پہ مارتا ہے باپ ہو یا ماں ہو ادھر آپ بیٹے کو بلایا گیا تھا اسکول کو آج نہیں کیوں نہیں دل نہیں کر رہا تھا تھرڈ اب ادھر مو منہ تو یہاں سے یا واپس سے ریسنٹ منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے ٹیچرس ماشاء اللہ کا آپ حال دیکھیں منہ پہ چہرے پہ مارتے ہیں کیسے جائز پہلے تو مارنا ہی صحیح نہیں بچے کو مناسب نہیں ہے نماز چھوڑنے پہ کوئی مارتا نہیں ہے وہاں پورے بچوں کی رائٹس یاد آتے ہیں ایجوکیشن اور وہ سارا امریکن کنڈیشن وہاں کی ساری چیزیں یاد آتی ہیں لیکن بچوں کو سکول میں کتنے سکولز ہیں بچے کے منہ پہ ٹیچرس مارتی ہیں سزا دینا ایک اپنی جگہ ہے اس کو ڈیٹینشن جو بھی آپ کریں ٹھیک ہے چھڑی سے استعمال کریں وہ بھی گنجائش ہے لیے نہیں کہ ایک دم اس کو نیلا پیلا کر دیے پورا یا اس کو سیدھا دوا دیے لیکن یہ کہ آپ چہرے پر کسی کے مارے بچہ ہو یا بڑا ہو تو انسان کی تو بات دور کی ہے جانور کو آپ نہیں مار سکتے تو آپ نے کہا کہ او در بہا سی وجہ, وجہ، اس کے منہ پر مارنا جانور کے اس پر بھی کیا کی ہے لانت کی ہے جانور کے منہ پر مارنے پر بھی لانت ہے آپ نہیں مار سکتے بلی کے منہ پہ نہیں تو جانور کے منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے اس کو اب نے روایت کیا ہے کوئی اور کتاب ایسی جانوروں کے بارے میں جو اتنے سب کچھ آیا ہو ماڈرن کوئی بک ملی آپ کو کہیں کہ جس میں اتنی باتیں بیان کی جانور کے بارے میں خالی کتے کی بسکٹ اور بلی کی بسکٹ بنانے سے آپ بہت ہی اور اینیمل رائٹس کے اینیمل پلانٹ پہ آ گئے اتنی ساری چیزیں جو جانوروں کے بارے میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائی ہیں آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے جانوروں کا بیجا قتل کرنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چونٹی نے اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کو کاٹا چونٹی نے کیا کیا نبی کو کاٹا فَأَمَرَ النَّمْلِ اس نبی نے کیا کیا اپنے ماں پہتوں کو حکم دیا تو انہوں نے کیا, کیا؟ پورا جو چوٹیوں کا جو گھر ہوتا ہے پورے گھر کو کیا کر دیا اس کو جلا دیا فَأَوحَ اللَّهُ اللہ نے اسے نبی کی طرف وہی بھیجی افی افی, افی ان قرق کا نمل تم چھوٹی نے کاٹا تو اتنا اللہ کی طرف سے کیا وہی آئی کہ ایک چوٹی کے کاٹنے پر تم نے اتنا سب کچھ کیا اہلت امتم من من امم تو اے نبی آپ نے تو پوری ایک امت کو ایک قوم کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تفویح کرتی تھی ایک چوٹی نے تم کو کاٹا نا ایک چوٹی کے بدلے میں سب کو تم نے مار ڈالا آپ سوچی اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ تم کو کاٹا کس نے تم کو بہت اگر بدلائی لینا ہے تو اس چوٹی سے لیتے بھائی لیکن ایک چوٹی کے کاٹنے پہ تم نے کیا کر دیا پوری چوٹیوں کو کیا کر دیا تم نے جلا دیا ایک چوٹی کے کاٹنے پر تم نے اتنا کیا تم نے پوری ایک قوم کو جلا دیا چوٹیوں کی اس لیے دیکھیے یہاں پہ بھی آیا کہ ایک امت چوٹیوں کی بھی امت ہے تم نے پوری امت کو جلا دیا جو کیا کرتی تھی تو سب بے اللہ کی پاکی بیان کرتی تھی اللہ کی تصبیح جانور بھی اللہ کی تصبیح کرتے بلکہ ہر چیز اللہ کی تصویر کرتی ہے مِن اِلَّا تَفْقَهُنَ ہر چیز اللہ کی بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تصویر سمجھتے نہیں ہو تو اللہ تعالی نے نبی کو تمبیش کی کہ تم نے جو کیا مناسب نہیں تھا ایک چونٹی کے بدلے تم نے ساری چوٹوں کو جلا دیا یہ صحیح نہیں ہے آپ کہ جانے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ ایک انسان کی سزا پوری قوم کو دے سکتے کہ ایک مسلمان کو کسی غیر مسلم نے ہتا اب وہ مسلمان اس قوم کے دوسرے لوگوں کو سزا دے بم دھماکہ کرے یا ان کو جلائیں یا ان کو مار ڈالے چوٹیوں کا بدلہ ایک چوٹی کا بدلہ پوری ٹیم سے لے سکتے آپ پوری قوم سے لے سکتے نہیں ایک انسان کا بدلہ آپ دوسرے قوم سے لے سکتے من باب اولا نہیں اس لیے کہ انسان کی جان کی کس کو, کو تمبی کی نبی کو. نبی کو تمبی کی بندے میں ایسا کیا تو آپ سوچیے کہ اللہ کے ہاں جانداروں کے ساتھ بھی سلوک کا کتنا اہتمام ہے اس حدیث کو امام اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے جانور کو مارنا پیٹنا مار ڈالنا سب برا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جانور کو ڈرانا اور ستانا بھی برا ہے ٹیررائز کرنا اس کو یہ بھی صحیح نہیں ہے عبد الرحمان ابن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کن رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حید ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ اپنی حاجت کے لیے لے گئے پیشا پاخانا ہے کسی اور ضرورت سے آپ گئے فرم ہم نے دیکھا ایک چڑیا ہے اور اس کے گھونسلے میں دو بچے ہیں فرخ نہ ہم کو بچے بڑے پسند آئے ہم نے کیا, کیا وہ دونوں بچے لے لیے وہ چوٹی آئی وہ چڑیا آئی اور ہمارے اوپر منڈرانے لگی فا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کال من فج احادی بے والدی ہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے کہا کس نے اس چھڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی اور وہ دوا اس کے بچے واپس اس کو پہنچا دو وہ رہا کر یا تنم لین قد حرف نہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک چوٹیوں کے گھر کو جلا دیا تھا کال امن فرقی آپ نے کہا کس نے جلایا اس کو ہم نے کہا ہم نے آپ نے فرمایا ان آپ نے کہا نہیں آگ سے عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو اس کی روایت ہے ایک چڑیا ہے چڑیا کو ستا رہے ہیں لوگ اس کے بچے اس کے چھیننے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے آپ نے کہا کس نے اس کو تکلیف دی کس نے ستایا اس کو واپس لوٹا اس کے بچوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنی تعلیم دی ہے کہ ہم جانوروں کو ستائے بھی نہیں جانور کو ستانا بھی اسلام میں کیا ہے منع ہے آئیے دیکھتے ہیں جانور پر سواری کرنے کے اعتبار سے کیا اصول ہیں کیونکہ پچھلے زمانے میں خاص طور سے جانور پر سواری ہوتی تھی آج تو بہت کم ہوتا ہے لیکن آج بھی ہے آج بھی ہے فوج میں آج بھی گھوڑے استعمال ہوتے ہیں سواری کے لیے تو جانور پر سواری کے اعتبار سے کیا تعلیمات ہیں آئیے کہ کر کے ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کی ہم کو تلقین کی گئی ہے سالب نے کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے قد لحق قزہ روح جس کا پیٹ اور پیٹ چپک گئے یعنی بالکل دبلا بتلا ایک دم مدال جانور فقال فکال اللہ سے ڈرو ان گونگے جانوروں کے معاملے میں الم جو بولتے نہیں جو بولتے نہیں جانور بات نہیں کرتے ہیں ہماری طرح بات نہیں کرتے ان کے اپنے سگنل ہوتے ہیں لیکن بات کرتے نہیں آپ زندگی بھر ایک چنپینسی کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کرتے رہیے بات کرے گا کیسے آج میں سوچا ہوں بات کروں چلو آپ سے لیکن بچہ آپ بات کرتے رہیں کچھ سالوں میں وہ بات کرے گا تو اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ مح انسان کو اللہ نے بات کرنا سیکھا لیکن جانور بات نہیں کرتا ہے تو جانور کمیونکیٹ جیسے انسان کرتا ہے وربل کمیونیکیشن ویسے نہیں ہوتا ہے اس کا کی اپنا ایک طریقہ ہے تو آپ نے فرمایا صف اللہ جمع اس ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو پر کبو ہافا و ان پر ترار ہو ایسے وقت میں جب یہ ٹھیک ٹھاک ہو اور ان کو کھاؤ ایسے وقت میں جب یہ ٹھیک ٹھاک یعنی ایک دم مریل ہونے تک آپ رکو اس کے بارے میں اور پھر ایک دم وہ تھک جائے اور ایک دم اس کی جان نڈھال ہو جائے اس کے بعد اس کو زبا کر رہے تکلیف دے کے آپ اچھے حال میں اس کو ضبا کر کے کھا لو اس کو ستا ستا کے تڑپ تڑپ کے مرنے کو ہو گیا اور اس کے بعد ضبا کر رہے مت کرو ایسا اور اتنا زیادہ اس کو ایک دم کمزور ہو کے اور ایک دم نڈھال ہو جائے پھر بھی اس پر سواری کر رہے ہیں مت کرو ایسا جب تک وہ صحت مند ہے مضبوط ہے اس پر سواری کرو اب اس کی صحت ختم ہو گئی سواری مت کرو اس حدیث کو امام احمد ابو داود ابن احبان نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا ارکبا بالم ان چوپایوں پر جانوروں پر جب تک یہ صحیح سالم ہے سواری کرو اب تدا سالمہ اور جب یہ ٹھیک ٹھاک ہیں ان کو چھوڑ دو ولا تقوا اور اپنے جانوروں کو اپنے لیے کرسی مت بناؤ کرسی کیسی ہوتی ہے آدمی ڈال کے بیٹھا ایک دم آرام سے جانوروں کو کرسی مت بناؤ اپنے لیے یعنی اگر تم کو سواری کرنا ہے تو سوار ہو اس کے اوپر بیٹھا ہے آرام سے اور وہ جانور رکا ہوا ہے اور یہ اتر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ سکتا تھا لیکن جنگل میں کہاں بیٹھا ہے جانور کے اوپر ہے تو جانور کے اوپر سوار ہو کے کرسی مت بناؤ جب تجھ کو رکنا ہے اتر جاؤ اس سے نیچے بیٹھ آپ دیکھیں کتنا سکھایا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ صلاح کہ ان کو اپنے لیے کیا مت بناؤ کراسی مت بناو اس کو امام احمد ابو یعلا, قبرانی اور ہاتی روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا دومنا خبردار جانوروں کی پیٹ کو اپنے لیے نمبر مت بناو دونوں بھی جو ہے ہاں جانور پر سوار ہیں اور دونوں بھی ڈسکس کر رہے تو اس کو ممبر مت بنا اپنے لیے یہ بھی بیان کر رہا وہ بھی جانور کی پیٹ کو اپنے اللہ ہے جس نے ان کو تمہارے لیے پابند کیا ہے کیوں؟ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تاکہ یہ تم کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچائیں اتنی دوری تک کہ ان کے بغیر اگر تم سفر کرتے تو اپنے آپ کو تھکائے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے جانور نہیں ہوتے آدمی کو پیدل جانا ہوتا یہاں سے چین تک تو کیسا ہوتا آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کیسے جاتا آدمی پیدل وجہ العبا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے پال تکم تو اپنی ضرورت زمین پہ پوری کرو یعنی جانور پہ بیٹھ کے تم آپس میں اس کو ممبر بنا کر اس پہ آپس میں ڈسکشن کرنے کی بجائے جانور سے اترو زمین پہ بیٹھو اور جتنا گپ شپ کرنا کرو جانور کی پیٹ کو اپنے لیے ممبر مت بناؤ تو جانور کو اتنی تکلیف دینا بھی منع ہے اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اسی طرح سے جانور پر حد سے زیادہ بوجھ لا لادنا یہ بھی برا ہے ابن قرح کہتے ہیں کہ کا کا ایک اونت تھا جس کا نام دمون جب لوگ ان سے وہ اونٹ آریتن لیتے ذرا دو ہم کو تھوڑا کچھ کام ہے ہم کو تھوڑا وہاں سے بوجھ لانا ہے کچھ اٹھا کے تو ابو درجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے جو لوگ مانگتے کہتے دیکھو اتنا اتنا بوجھ اس پر ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں اتنے کلو یا اتنا یہ یا اتنا یہ اس سے زیادہ اس پہ لوڈ نہیں اس لیے ان لائی ہوتی وہ پاکستان اس لیے کہ اس سے زیادہ بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتا ہے پلم نہ خواب جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو قالیہ دمون कायतमून لا तुखासिनी غدا عند ربي ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانور سے کیا کہا کہ کیا اٹچمنٹ ان کا تھا سے بہت زیادہ پراپرٹی تو ان کے پاس تھی نہیں ایک بس اونٹ تھا اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت سرمایہ تھا کہا کہ اے دمون لا तुखासिनी غدا عند ربي کل قیامت کے دن میرے رب کے پاس مجھ سے جھگڑنا مت فاني لم اكون احمل عليك الا ما تطيع اس میں تیری طاقت سے زیادہ تجھ پہ بوجھ نہیں ڈالتا تھا قیامت دن اللہ کے پاس مجھ سے ابو الحسن نے روایت کیا اور شیخ اس کو ذکر کیا اور یہ روایت صحیح ہے. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ جانوروں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور اسی طرح سے آخری بات میں ذکر کرنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے جانوروں سے نرم سلوک کرنے کے بارے میں کئی روایتیں آئی ہیں جیسے محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابن عمر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک آدمی مار پیٹ کے جانور کو لے جا رہا تھا جانور کو لے جا رہا تھا زبا کرنے کے لیے بکری کو تو عمر اللہ تعالی نے اس کو چابک سے جو بھی کوڑا تھا وہ سپٹائی گی اور کہا سکھ حال مو کی سوکن جمیلا تیری ماں اس کو گم کر دے اس کو اس کی موت کی طرف تو لے جا رہا ہے ذرا اچھے سے لے جا ذرا اس کو اچھے سے جانور ایک دم گر رہا ہے اور ایک دم پریشان ہے اس کو گسیٹ کے لے جا رہا ہے. مار رہے ہیں پیٹ رہے اس کو لے جا رہے ہیں اس کو دبا کرنے لے جا رہا تھوڑا سلی سے لے جا اس کو تو یہ بے حقیق اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ آدمی جانور کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے سامنے چھری جو ہے دھار کر رہا ہے اور حدیث میں الفاظ ہیں وہی بکری ہا اور وہ جو بکری تھی وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہی تھی اس کو چھری دبا جو ہے دھار کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو ڈانٹا کب پہلے کرنے نہیں آتا یہ آپ نے اس کو ڈانٹ کے کی کیا کہا افلا قبل اس سے پہلے نہیں ہوا تم سے کرنا اس کو لٹایا لٹا کے اس کے سامنے چوری دھار کر رہا تھا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے تو یہ بھی غبرانے کی روایت ہے یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے کہا کہ وہ ادا دبہ تم جب تم جانور ذبح کرو تو ذرا سلیقے سے ذبح کرو ایک دم ویسی طریقے سے ذبح مت کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو آپ نے کہا ولید ہو فلیور تم کو چاہیے کہ اپنی چھری کو اچھی طرح سے تم دھار کر لو اور اپنے زبے کو راحت پہنچاؤ ایک دم ایسی چوری استعمال کرنا جس کو دھار نہیں ہے اور اب کر رہا کر کر اور آدھا اس کا کٹ گیا اور آدھا نہیں کٹ رہا ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھی طرح سے دھار کر رہے کہ بالکل آسانی سے دبا ہو جائے اس کی وہ رگ کٹ جائے جس سے اس کا برین کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کو تکلیف کا احساس پھر نہیں ہوگا اور نہ بیچ میں ہی وہ اٹکا رہا تکلیف اس کو ہوگی اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ان خود اب کہا کہ اللہ کے رسول میں بکری جب لیتا ہوں اس کو ذبح کرنے کے لیے تو مجھ کو بکری پہ بہت رحم آتا ہے ذبح کرتے وقت کیسا لگتا ہے تھوڑا برا لگتا ہے اس کو جانور کو ذبح کرتے وقت میں کو اس پر بڑا رحم آتا ہے آپ نے فرمایا وہ شاہ تو انا رحیم اگر تجھ کو بکری ذبح کرتے وقت اس پر رحم آتا ہے اللہ تجھ پر رحم کرے گا اللہ تجھ پر رحم کرے گا تو جانور پر رحم انسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اسلام کی تعلیم ہے ارحم منفل اب ارحمنفل من سماں تو زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں لہذا ان باتوں کو لوگوں کے سامنے اگر ہم رکھیں ان کو ماننا پڑے گا اسلام میں بہت کچھ جانوروں کے بارے میں انسانوں کے بارے میں تو اور بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم نصیب فرمائیں اور صحیح طور سے دعوت دینے کی توفیق عطا پر حد فی الحال و رحم